الحمدللہ علی للہ الذین سلام اللہ امرآباد اس سے پہلے کے درس میں رب کا معنی ہم بتا رہے تھے رب کا معنی کسی چیز کا مالک کسی چیز کا اختیار کسی کی پرورش اور تربیت کرنا عربی زبان میں کہا جاتا رب المال آپ کے پاس تھوڑا سا مال ہے تھوڑا ہو جائے گا تو جیسے کہتے مال ہے تو عرب میں کہتے ہیں رب المال کون ہے اس کا یعنی اس کا مال کا مالک کون ہے گھر میں عورتیں گھر کی دیکھ بھال بچوں کی تعلیم تربیت پرورش کرتی ہیں اس لیے عورت کو رب البیت کہا جاتا ہے رب ربۃ البئی رب المال دنیا میں تھوڑا تھوڑا اختیار اللہ تعالیٰ نے جو سب کو دیا اس کو بھی کہا جاتا ہے مالک ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے رب لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو استعمال کیا رب العالمین ایک عورت صرف اپنے گھر کی ربت تو ہے لیکن پورے محلے کی رب ایک بس ربت البیت ایک انسان اس کے پاس چند جانور ہیں چند لاکھ پہ روپیہ ہے رب المال کہا جائے بس وہ اپنے مال کا مالک ہے دوسروں کے مال کا مالک نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ربوبیت پوری کائنات پر شامل ہے وہی خالق بھی ہے وہی مالک بھی ہے وہی سب کا رازق ہے سب کا کھلانے والا سب کو پلانے والا سب کو پیدا کرنے والا کائنات کی کوئی چیز آپ دیکھیں رب کی ربوبیت سے خارج نہیں ہو سکتی اسی لیے اس کو رب العالمین کہا جاتا ہے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے رب کا معنی بڑا اچھا بتایا ہے یا سدو الناس کم اللہ خلا کا تم مرادہ کا کم الدی خلا کا کم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا تم کو رسک دیتا ہے پلاتا پلا ودینہ مین قبل کم تم سے پہلا اب رب رب حکم الذي خر کام و لدین مین قبل کم اے لوگ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا سورہ شرا کے اندر رب العالمین نے بڑی پیاری بات حضرت ابراہیم خلی اللہ کی نقل کی اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں فائن حماد اللہ رب العالمی میرے قوم کے لوگو تم جتنے کی عبادت کرتے ہو سب ہمارے دشمن ہیں رب العالمین اب رب العالمین کون ہے اللہدی خلا قانی فہو جہادی ولدی وجومی تنی وسکین کتنی پیاری الدی خلاکانی جس نے ہمیں پیدا کیا ہماری ہدایت کرتا ہے وجو تمنی و وہی ہم کو پلاتا ہے وہی ہمارے کھانے کے انتظام کرتا ہے کھانے کے بعد حدم کرنے کا انتظام کرتا ہے و لدیسکین وی وہی میرے موت اور حیات کا مالک ہے وہی جا مریشتہ یشوین اور میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہماری شفا کا بھی مالک ہے دیکھا یہ رب جو ہماری ہر چیز کا مالک ہے یہاں تک یغفر ودی خطیئتی یوم الدین ابراہیم خل کہتے کا جو صرف کھلانا پلانا نہیں یہاں تک کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنے والا بھی رحم اللہ ہی ہے یہ ہے رب الرب العالمی اللہ خالہ کا کم سم مہاراجا کا کم سم اللہ رب اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے پیدا کیا رچ دیا موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ تمہارے محبود میں کوئی جو ہے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی چیز کر سکے ہرگر نہیں یہ ہمارا رب ہے یہ ہے رب کی و ربا کا تقبر پانچ مقامات ہیں جہاں خاص طور سے رب کی تکبیر اور طبیائی اور تعظیم کا حکم دیا گیا نمبر ایک آپ نے سنا اللہ کی ربوبیت نمبر دو اللہ تعالی کی الوہیت الوہیت الوہیت یعنی عبادت توحید الوہیت توحید عبادت ہمیشہ ہر انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ ہی اتنی بڑی ذات ہے کہ ہماری کسی بھی قسم کی عبادت کا مستحق اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہماری ہر قسم کی عبادت مالی بدنی قولی پھیلی قلبی لسانی جتنی بھی عبادت ہماری چھوٹی بڑی ہو سب کا مستحق اللہ بہاد اللہ چلی ایک ہی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے ہماری وہ ہے اللہ ولا شریف یہ ہے ورب بک <فَقَبِّل> کا دوسرا مقام کہ اللہ کی عبادت میں اس بات کا اقرار زبان سے ہو یقین دل سے ہو عمل سے ثابت کریں کہ واقعی وربک فکبر <فَقَبِّل> ہم اپنے رب کی عذبت بیان کر۔ کی رب کے کی ہمارے رب کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحکم یہ ہے توحید کے اندر توحید الوہیت میں رب کی عظمت کا اقرار کرنا اعتراف کرنا اور اسی چیز کے لیے کسی عظمت کے پیش نظر اللہ کے اسلام نے ہمیں حکم دیا لا تو شریک بلّہ وہ ان کو تلتا رکھتا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کی الوہیت میں اور عبادت میں اللہ کی ذات صفات میں گرج تمہیں آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے بنا دیا جائے یا تمہیں کاٹ کر کے تمہاری بوٹیاں بوٹیاں الگ کر دی جائیں لیکن اللہ تعالی کا یہ حق نہیں چھوڑنا یہ دوسرا مقام ہے قرآن پاک میں اسی چیز کا حکم دیا فصل لے لب بے ہر آپ اپنے روی کے لیے عبادت کریں اور روی کے لیے قربانی بھی کریں سورت العنام کی بڑی مشہور آیت ال ان سراتی وسو کی کل ان نفراتی وانسو کی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لری وَبِذَلِكَ و وَأَنَا أَوَّلُ وہ <مُسْمِنِينَ> اولمسلم یہاں کیجیے لوگوں میری دعا میری نماز میری قربانی میرے صدقہ کا ایک عمل اس سب کوئی بھی شریک نہیں ہے یہ دوسرا مقام ہے جہاں وربک تکبیر کے ہمیں اپنے رب کی عظمت کی ویائی بیان کرنا ہے نمبر تین ایک بڑے عجیب چیز اور ہے ایک تیسرا مرحلہ یا موقع مقام یہاں صرف کی کبریائی فبا کے دوہر ہمیں اعلان کرنا چاہیے اب میں فرماتے ہیں وہ تیسرا مقام کون ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ جیسی کوئی مخلوق نظات میں ہے نہ اس کی صفات میں ہے اور نہ اس جیسا کوسی کا نام ہے اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں اللہ کے کبرہائی بیان کرنا جیسے کہ اللہ تعالی جیسی اپنی ذات میں وحدہ لا شریف ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریف ہے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں تو اللہ تعالی کی صفات جیسی کسی مخلوق کی صفات بھی نہیں خوبیاں بھی نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایسی صفات جو اللہ بھی پائی جاتی ہیں اور بندے میں بھی اللہ نے وہ صفات رکھی ہے لیکن دونوں کی صفات یکساں نہیں مثلاً اللہ تعالی سنتا ہے سمیع ان علیم ہے سمیع اور بصیر ہے سنتا ہے دیکھتا ہے اور اللہ تعالی نے انسانوں کو بھی سمی اور بصیر بنایا ہے انسانوں کو بھی مخلوقات کو بھی سننے اور دیکھنے والا بنا ہے فجالنا ہو ام بصیر ان ہدعنا ہو سبیل اما شاہ کن اما کا پورا پڑھے آپ من خرق نل انسان خجان لو سمی اب ہم نے انسان کو پیدا کیا انسان کو سننے والا بنایا سمی بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا ایسی بہت ساری مخلوقات سارے جاندار اس اللہ نے کان دیے سننے کے لیے آنکھیں دیا دیکھنے کے لیے لیکن وربا کا ہمیں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے ہاں سننے والے تو سارے انسان سارے چوپائے جانور ہیں لیکن اللہ جیسے سننے والی طاقت کائنات میں اللہ جیسے دیکھنے والی طاقت کائنات میں کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا ہے اسی لیے رب العالمی نے فرمایا لکمس ہی صحیح اللہ سننے اور جاننے والا ہے انسان بھی سننے اور جاننے والا ہے لیکن اللہ جی سے سننے والا اللہ جی خوبی اور شفاظ رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے تو اس بات کو اللہ نے فکبر میں شامل کا تقبیر آپ رب کی کبریائی بیان کریں اور آج بڑی ضرورت ہے آج کلمہ پڑھنے والوں نے پتا نہیں کتنے انسانوں کے اندر وہ, وہ کمال اور صفات اور خوبیاں بتانا بتاتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ خوبیاں وہ صفات کسی کائنات کائنات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی صرف اللہ کے اندر پائی جائے گی لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہے مثال کے طور پر خالق مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے بڑی سے بڑی ذات فرشتے نبی پیغمبر ولی پیر فقیر تک کہ دنیا کی کوئی ایک مخلوق پیدا کر ناممکنات میں سے پیدا اسی لیے اللہ نے فرمایا حالا خلق خلکون کائنات میں جہاں جو چیز دیکھو اللہ کی مخلوق ہے تم دکھاؤ کہ جن کی تم ایادہ کرتے انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ناممکنات ہاتھ میں سے اسی لیے اگر کوئی شخص اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں مخ... انسان فلا ولی فلا پیغمبر بھی ہر چیز دیکھتا ہے ہر چیز سنتا ہے ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک کر رہا ہے اسی لیے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں آج اس دور میں بھی وربا کا فکہ <فَكَبِّر> آپ اپنے رب کی قدریائی بیان کریں ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم ببا کے اعلان کریں اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق مالک نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی داتا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تھوڑا سے بھی کسی نے اللہ کی صفات کو کسی مخلوق میں سمجھا انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے وہ رب اپنی رب کی کوریائی بیان کرے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اللہ ہم سب کو توحید نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے والا بنائے اقول و قولی ہزا واسطر اللہ ہا مینکل لی دبی